الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الضجيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلوك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلوك وأصحابك يا نور الله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 حصہ ستل کی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ولی و صاحب ہی وبارک وسلم اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک اپنے بہاریں لٹا رہا ہے چودہ سو اکتیس نے ہجری کے ماہ رمضان کی آج تیسری تاریخ ہے کل آیت رحمت کے بارے میں ہم نے مدنی پھول سنے انشاءاللہ آج بھی آیت رحمت کے بارے میں بیان کیا جائے گا نہایت توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ اللہ رحمت خداوندی سے انشاءاللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت امام جلال الدین عبد الرحمان بن ابی بکر سیتی شافعی علی رحمت اللہ القاف تثر در منصور میں من حضرت سعما عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں ابلیس نے کہا شیطان نے اے میرے رب زل میرے اختیارات میں اضافہ کر ارشاد ہوا ان کے سینے تیرے مسکن ہیں تو ان میں وہ گردش کرے گا جیسے خون دوڑتا ہے عرض کی اے میرے رب زل میرے اختیارات میں اضافہ کر فرمایا پارا پندرہ سور اسمبر چونسٹھ والاولاد لیکا وما روج لی کا غرورا ترجمہ ایک کنز المان ان پر لام باندھ یعنی فوج چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں نے اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علا نبی سلاط والسلام نے عرض کی اے میرے رب اجزا گجل تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا میں اس سے تیری عنایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا فرمایا تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک فشتہ مقرر کر دوں گا جو اسے شیطانوں سے محفوظ رکھے گا عرض کی میرے رب ازدل اپنے احسانات میں اضافہ فرما فرمایا ایک نیکی کا اجر دس گنا یا اس سے زیادہ برائی کا بدلہ ایک یا اسے بھی مٹا دوں گا عض کی اے میرے رب ازل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما فرمایا جب تک روح جسم میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ارض کی اے میرے رب ازل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما فرمایا یا عباد لا وفوالا من میں غل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 بدہ مولا میرے مجھ کو کر دینی کو رخت رقم ہے چاک فرمارفو تیری رحمت کی امید ہے اے افو تیر ارشاد قرآن لا تک نو اللہ و و صلی اللہ جل الحلو الحبیب سلط محمد والا وبا کے چھوٹے اس ٹائم بھائی اور مدنی چنان کے ناظرین اس آیت رحمت کے کیا کہنے مزید اس کے بہاریں ملاحکہ فرمائی بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ سنن میں امیر المینین غیظ المنافقین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت نکل تھی کہ عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاصب بن واصل نے بہا مشورہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں میں اور عیاش نکل پڑے جبکہ حشام کو دین سے فتنے میں ڈالا گیا تو فتنے میں پڑ گیا عیاش کے پاس اس کا بھائی ابو جہل اور حارث بن حشام آئے دونوں نے کہا تیری ماں نے نظر مانی ہے جب تک وہ تجھے دیکھے گی نہیں اس وقت تک نہ وہ سائے میں جائے گی اور نہ سر دھوئے گی میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دونوں تجھے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں پھیرنا چاہتے ہیں وہ دونوں سے لے گئے اور ہشام کو دین سے پھیر دیا تو پھر گیا تو جب یہ آیت رحمت نازل ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں میں نے یہ آیت رحمت یعنی کل یا عبادی اللہ لا اللہ من رحمت اللہ ان اللہ یو فروغ گلو حشام کی طرف لکھ کر بھیجی تو وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی طرف آ گئے سبحان اللہ بدہ مولا میرے مجھ کو کر دیک ہے چاکارسو تیری رحمت کی امید ہے عسو کہ ارشاد علاح سلو الحبی سب ہوتا اللہ محمد و بارک و سب امام ابن جریر نے حضرت امام ابن سیرین علی رحمت اللہ علی مبین سے روایت نقل کی اس آیت رحمت میں جو ابھی پڑھی جا رہی ہے بار بار آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالی نے اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے کس کو سنی جس کا یہ گمان ہو کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ نبی اللہ نبی جناح والی سلاۃ وسلام استقفر اللہ ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آض اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مغفرت کی دعوت دی جن کا یہ گمان ہے کہ حضرت ازیر علا نبینا علیہ سلاط والسلام ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں استقفر اللہ اس آیت رحمت میں اللہ تبارہ کا نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے کہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ ماض اللہ اللہ تبارہ کا واطلی محتاج ہے اس آیت رحمت میں اللہ تبارہ کا نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں استقفر اللہ اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی کہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی تین میں سے تیسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے پارا چھ سور ما ادا آئے اف اللہ یا و یف فرون غفور رحیم تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے اور اللہ بخشنے والا مہربان پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دعوت دی اپنی مغفرت کی دعوت دی جو ان سے بھی بڑی بات کہنے والے ہیں جس نے یہ کہا پارا تیس سورہ نازیات آیت نمبر ڈبل بارہ فقال انارم کم اللہ ترجمہ کنزل ایمان پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں یہ فرعن نے کہا تھا اور پارا بیس سورہ قصص آیت اڑتیس فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ماں تلق ان جما کنزلی الایمان میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کو بھی اپنی مغفرت کی دعوت اس آیت میں دی حضرت ابنی عباس رضی اللہ تعالی نما نے کہا جس نے ان آیات کے بعد بھی بندوں کو توبہ سے مایوس کیا اس نے کتاب اللہ سے انکار کیا لیکن ایک بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ تعالی اس پر نظر کرم نہ فرمائے اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرما دے رمضان کے صدقے میں بدہ مولا میرے مجھ کو کر دینی کو رخت اعمال ہے چاک فرما رفو تیری رحمت کہ امید ہے کہ ارشاد قرآن لا تک نا تو اللہ جل جل جلال سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد والا علی و صاحب وبارہ وسلم حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے کوئی وائز جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہا تھا جہنم کے توق زنجیر کا بیان کر رہا تھا حضرت فقیر امت سیدنا عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی النہوس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ذکر و نصیحت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر پھر آپ نے یہی آئےت رحمت علاوت فرمائی تک ن تکن تحمت علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبی ہی و و کر مولا علی مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مکمل فقی وہ ہے عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے اللہ تعالی کی نافرمانیوں کی انہیں رخصت نہ دے اللہ تعالی کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے کسی اور چیز کی رغبت میں قرآن کو نہ چھوڑ دے اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو وہ علم نہیں جس میں فہم نہ ہو وہ کوئی پڑھنا نہیں جس میں تدبر نہ ہو تو مبلک کے آداب کیا ہیں خوف اور امید کے درمیان اگر رحمت کی باتیں کرے تو کچھ عذاب کا تذکرہ بھی کرے لوگ غافل نہ ہو جائیں اور اگر عزاب الہی کی باتیں ہوں تو رسمت الہی کی باتیں بھی ہونی چاہیں تاکہ سننے والے کہیں مایوس نہ ہو جائیں رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں مزید سنیے اس آیت رحمت کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے ایک آدمی جس نے اسلام قبول کیا اسلام کی معرفت حاصل کی پھر طرح طرح کی اسے مصیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں یہاں تک کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اسلام سے برگشتہ ہو گیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب محبوب رب شہن شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایسے لوگ کہ جو دین اسلام اختیار کر چکے تھے مگر آزمائشوں کی بنا پر دین اسلام چھوڑ گئے ان کے بارے میں یہ آیت رحمت نازل ہوئی کن یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الا علی آل و فہبی وبارٹ وسلم بدو مولا میرے مجھ کو کر دے دینی کوخت اعمال ہے چاک فرمارفو تیری رحمت کی امید ہے اے آسو کہ قرآن تو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و صاحب ہی وبارک میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدین چینل کے ناظرین جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو حضرت سید عطن اسما رضی اللہ تعالی الحا روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پڑتے سنا ترجمہ کنزلیمان ایک بار پھر سن لیجئے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کے احمد سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے میرے اکالی سلاط اسلام نے یہ آیت, آیت رحمت پڑھی اور فرمایا وہ پرواہ نہیں کرے گا وہ غفور و رحیم ہے مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین قرآن پاک میں مومنین کی مذفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں اور یہ آیت رحمت کلیا اباد لدین اشرف یہ آیت رحمت مومنین کی مذفرت والی آیات میں سب سے اہم آیت ہے اور بعض علماء نے لکھا کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے پارا پانچ نساء آیت او پالیس یوگ فروش <تصفيق> ری و یغ ما دون الیم یشا ترجمہ ایک کنز المان بے شک اللہ اسے نہیں بچتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ اسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاف سے بخشش کے متعلق سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے فیور کرم نا ففر دو ترجمہ ایک انز المان یہ پارہ تیس سورہ دہا آیت نمبر پانچ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے اور ایک روایت میں ہے جو کہ در منصور میں ہے روح المعانی میں بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہو تو سیدنا محمد صلی اللہ تعال علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن بن رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اللہ تعالیٰ جب المی سے فرمائے گا ایجیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ سبحانی علی رحمۃ اللہ غنی نے اپنی صنعت کے ساتھ روایت کیا کہ ہر بن شرح روایت کرتے ہیں میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے کہا میں آپ پر فدا کیا جاؤں یہ بتائیے یہ شفا جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں امام ابو جعفر نے پوچھا کس کی شفا میں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو جعفر نے کہا اللہ کی قسم مجھے میرے چچا محمد بن حنافیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی مشکل کشا کرم کر اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا حقیٰ کہ میرا رب اضاء وجل ندا فرمائے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے میں کہوں گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا پھر امام نے مجھ سے کہا اہل عراق کی جماعت تم یہ کہتے ہو قرآن مجید میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے کل یا عباد افرف علا ان فسم لا تک نتو میں رحمت اللہ, اللہ فروغ میں کہتا ہوں یہ آیت بھی ہے لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ امید افزا قرآن کی آیت یہ ہے والا سو فیو فوئی کرمو کا اور یہ شفاعت کی آیت ہے مٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا اس کی رحمتوں کے قربان جائیں کوئی کتنا ہی گناہگار ہو شیطان اس کو کتنا ہی بہکا دے جب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اپنی جان پر زیادتی کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گنا بخش دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قربان جائیے کہ اس آیتے رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کی دعوت تو کفار کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کو شہید کیا یہودیوں کو عیسائیوں کو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے انا ربکم کم العلہ کا نعرہ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی مغفرت کی دعوت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے اپنی رحمت کی امید سے ہمیں وابستہ رکھے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے ہم پر کرم فرما دے رحمت فرما دے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاف سے بھی ہمیں مالا مال فرما دے ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اس کی خصوصی عبادات میں تراویح بھی ہے سنت احتکاب بھی ہے تلاوت قرآن بھی ہے داو اسلامی کے مدنی محول میں پورے ماہر رمضان کا احتکاف کیا جاتا ہے دو تین دن چونکہ دو تین دن گو کے گزر گئے مگر اب بھی احتکاف کیا جا سکتا ہے اور اگر ممکن نہ ہو تو آخری اشرے کا احتکاب تو ضرور کر لینا چاہیے میرے اکاعی صلاحت السلام ہر سال رمضان کے آخری اشرے کا احتکاف فرمایا کرتے تھے ایک بار کسی غزل میں شرکت کی وجہ سے رہ گیا تو آپ نے عید کے بعد دس دن پورے کیے تو ہمت کر کے آپ بھی احتکاب کر لیجئے آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتقاف کرنے کے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی مدنی ماحول میں اطکاف کی سعادت حاصل کر لوں میاں والی کالونی منگو پیر رول بہل مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میرے جیسے گناہ گاہ انسان کم ہی ہوں گے میں نے کئی گرد فرینڈس بنا رکھی تھیں گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا یہ اسلام بھائی اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں میں زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑی تھی اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا نماز کس طرح پڑی جاتی ہے یہ قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان مبارک کے آخری اشرے کا اجتماعی احتکاب نصیب ہو گیا فیضان مدینہ کے مدانی ماحول کی بھی کیا بات میری آنکھیں کھل گئیں غفلت کا پردہ چاک ہو گیا دل میں مدن قلعہ برپا ہو گیا یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں الحمد عزوجل میں نے نماز سیکھ لی پانچ وقت باجما نماز کا پابند ہو گیا میں نے دو مساجد میں فیضان سنت کا درد شروع کر دیا الحمد عزوجل اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا اور تحلیص سے نعمت کے لیے ارض کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے مجھ بدکار انسان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک مختار شہن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا جسے چاہا جلوا دکھا دیا اسے جام عشق لا دیا جسے چاہا نیک بنا دیا یہ میرے حبیب کی بات ہے جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے مدنی ماحول میں کر لو تم احتیاط بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے مدنی ماحول میں کر لو تم احتکاس تو میٹھے میٹھے اس ٹائم آپ نے دیکھا ایسا اسلامی بھائی جس کو نماز میں ہی آتی تھی عید کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اور وہ بھی نہیں آتی تھی اس کو اور کیسی زندگی تھی الحمد للہ اعتکاف کی برکت سے نماز بھی سیکھی درس کی شہادت بھی حاصل کی اور سبحان اللہ آکائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا جام بھی پینا نصیب ہو گیا الحمد للہ الحمد للہ دعوت اسلامی پر اللہ اور اس کے رسول کا بہت کرم ہے جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی ہمت کیجئے اور اعتقاف کی سادت حاصل کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا انعام ہے